شہر بنتے ہیں مٹتے ہیں عروج کے آسمانوں کو چھوتے ہیں اور زوال کی پستیوں میں دھس جاتے ہیں مگر جو سندھ کا شہر ٹھٹا ہے وہ تو بڑی عبرت کی جائے کہ اس زمین پر جہاں مخدوم محمد حاشم ٹھٹوی جیسے استاد کے قدم پڑتے تھے شاگرد وہاں ماتھے ٹیکتے تھے اور اب یوں ہے کہ جس شام میں اسی ٹھٹا کے ہاشم آباد میں گورمنٹ ڈگری کالج کے پرنسپل صاحب کی قیام گاہ پر پہنچا تو خود کالج کے احاطے میں لڑکوں کا کوئی جلسہ تھا اور وہ شور تھا کہ خدا کی پناہ وہ گا رہے تھے اور نعرے لگا کر آسمان سر پر اٹھا رہے تھے میں نے پرنسپل صاحب سے کہ علم کا نور جن کی پیشانی سے پھوٹا پڑتا تھا پوچھا کہ ٹھٹا کے نوجوان آپ کے کالج میں کیا کر رہے ہیں کہنے لگے مجھے پتہ نہیں مجھے کچھ خبر نہیں انہوں نے مجھ سے نہ اجازت لی نہ منظوری خود ہی کالج میں جلسے اور گانے کا انتظام کیا ہے اور مجھے بس یہ دعوت نامہ دے دیا ہے یہ کہہ کر پرنسپل صاحب نے دعوت نامے کا کارڈ مجھے تھما دیا اور میں اسے غور سے دیکھنے لگا دیکھتا رہا دیکھتا رہا کہ اچانک وہ کارڈ موجوں میں بدل گیا اس کے حروف لہریں بن گئے اس کی عبارت میں تلا آیا اور دعوت نامہ دریا بن کر مجھے بہا لے گیا اور وہ بھی آگے کی طرف نہیں پیچھے کی جانے یہی تو وہ ٹھٹا تھا جہاں عرب آئے سومرا خاندان آیا سمبا خاندان آیا اور جام نظام الدین جیسا حاکم آیا ارغون آئے درخوان آئے مغل آئے اور اسے بر سغیر کی قلعہ میں ہیرے کی طرح جڑ دیا تاریخ کے ورق ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے پلٹنے لگے تاریخ کے استاد ڈاکٹر مبارک علی ٹھٹا کی داستان کا ایک ایک باب دہرانے لگے اس کو پھر زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی سمہ خاندان کا جو مشہور حکمراں تھا جام نظام الدین تو جام نظام الدین کے زمانے میں ٹھٹا شہر اپنے عروج پہ تھا کہ یہاں پر عمارتیں بھی بنی تجارتی مرکز بھی ہوا اور ایک ٹھٹا شہر کی جو ایک حیثیت تھی علمی حیثیت وہ اس زمانے کے اندر قائم ہوئی اور اس کا مشہور وزیر تھا دریا خان تو اس یہ خود دریا خان کا اپنی جو چھٹا کے مشرق کی جانب اس کا اپنا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا یا اس کا گوٹ تھا تو وہاں اس نے اس اپنے گاؤں کو سرسبز اور آباد کرنے کے لیے ایک نہر نکالی تھی جو علی جا نہر کہلاتی ہے اور اسی دریا خانے ہی کلری نہر جو ہے یہ بھی اسی کی نکالی ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان نہروں کے نکالنے کی وجہ سے ٹھٹا شہر کے ارد گرد سارے بہت سے باغات تھے بڑا سرسبز یہ علاقہ تھا تو چھٹا شہر کا عروج جو ہوتا ہے وہ تقریباً یعنی چودھویں صدی میں سما خاندان کے زمانے میں ہوتا ہے اور پھر یہ ہوا کہ ایشیا بھر کے اہل علم اہل ہنر کھچے کھچے ٹھٹا آ گئے بحیرۂ عرب سے ملا ہوا دریائے سندھ سے جڑا ہوا یہ شہر باکمال لوگوں کے ہاتھوں نکھرنے لگا سنورنے لگا ٹھٹا کے بارے میں مشہور تھا کہ دولت اس میں بھری پڑی ہے اور اس کی اس دولت کی خبر ہر ایک کو تھی گالوں کو بھی گوروں کو بھی عیسی خاں ترخان کے زمانے کا جو ایک اہم واقعہ ہے چھٹا شہر کا وہ یہ ہے کہ یہاں پہلی مرتبہ پرچگیز آئے ہوا یہ کہ ان کی آپس میں خانہ جنگی تھی تو عیسیٰ خان کو مدد کی ضرورت تھی اس نے گجرات میں جہاں پرچگیز اس وقت تک آ چکے تھے ان کو وہاں اس نے لکھا گواہ کے اندر ان کا مرکز تھا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے چنانچہ پرچگیز مدد لے کر یہاں اس کی مدد کے لیے آئے لیکن اس سے پہلے ہی ان کے خانہ جنگی ختم ہو چکی تھی اور جب پرچوگیز یہاں پر آئے تو عیسی خان شہر کے اندر بھی نہیں تھا اس لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاں تک آئے تھے اور اپنا معاوضہ لینا چاہتے تھے جب ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملا تو انہوں نے ٹھٹا شہر میں بڑی تباہی کی اور بڑا قتل عام کیا جامع مسجد کو آگ لگائی شہر کو لوٹا اور جتنا لوٹ مار کا مال تھا وہاں سے جمع کر کے اور لے گئے تو یہ سمجھیے کہ سے یورپین اقوام سے پہلا تعریف جو تھا وہ سندھ کا اس شکل کے اندر ہوا اور اس کے بعد یوروپین اقوام نے سندھ کو کبھی بھلایا نہیں ہاں تو عظیم و شان شہر ٹھٹا کے وہ جو اچھے دن تھے ان دنوں یہ کیسا شہر تھا کیسی گلیاں تھیں کیسے محلے کیسے چوک اور کیسے بازار تھے ڈاکٹر مبارک علی تاریخ کے سمندر کی گہرائیوں سے یہ سارے موتی چنلائے مثلاً ٹھٹا شہر کے اندر مختلف محلے آباد تھے اب یہ تھا کہ ان محلوں کے جو نام ہیں کچھ تو شخصیات کے اوپر نام ہیں کہ جنہوں نے ان محلوں کو بنایا اور کچھ نام ایسے ہیں جو پیشہ کے اعتبار سے ہیں کہ ایک خاص پیشے کے لوگ جو تھے مثلا محلہ سنگ تراشاں یا محلہ مسواک کشاں یا محلہ قصاباں اس قسم کے یا محلہ سادات رضویہ مطلب کہ نام ہے مغل واڑہ جہاں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ مغل کے آباد ہوئے ہوں گے یا پھر شخصیتوں کے ناموں کے اوپر ہے محمد علی اور اس قسم کے اچھا یہی چیز بازاروں کی ہے یہ بازار بھی مطلب شخصیتوں کے نام پر بھی ہیں اور ان بازاروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خاص بازار مطلب کہ ایسے بازار جہاں سے جواہرات ملتے تھے یا ایسا بازار جہاں صرف کپڑا ملا کرتا تھا یا ایسا بازار جہاں پر کہ صرف فروٹس کرتے تھے پھل ملا کرتے تھے تو یعنی بازار بھی اسی طرح سے ہیں پھر یہاں پر ٹھٹا میں ہمیں کچھ اس زمانے کے جو عمرہ تھے ان کی حویلیوں کا ہی پتہ چلتا ہے مثلا خسرو خان کی حویلی ہے یا کوکی کا کی حویلی یا ایک حویلی کا نام کشتی حویلی یہ کس نام سے مشہور ہو گئی ہوگی پھر یہاں مختلف چوک تھے ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ بڑے بڑے میدان اور چوک تھے جہاں پر لوگ تفریح غرض سے آیا کرتے تھے پھر دوسری چیز جو ہے اس زمانے کی یہاں کی مسجدیں ہیں مثلا شاہ جہاں کے زمانے کی جو مسجد ہے وہ تو اب تک اسی حالت کے اندر موجود ہے جو بڑی جو اس کے ایک امیر نے بنوائی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری مساجد بھی ملتی ہیں مثلا مسجد امیر خانی ہے مسجد دادگیر ہے اس قسم کی مسجد نعمت خانی ہیں اس قسم کی مسجدیں تاریخی وہ ان کے کچھ آثار ابھی بھی باقی ہیں اور اس کے بعد ٹھٹا کی تقدیر بدلی سمندر دور چلا گیا دریا نے ساتھ چھوڑ دیا نئے حکمرانوں نے اپنے دارالخلاف بنانے کے لیے دوسرے مقامات ڈھونڈنے شروع کر دیے اور جس ٹھٹا کا مقابلہ پیرس سے کیا جاتا تھا وہ وقت کے پیروں میں روتا گیا ٹھٹا کی اہمیت اس لحاظ سے بھی گھٹنا شروع ہوئی کہ ایک تو لاری بندرگاہ جو ہے آخری مغل پیریڈ کے اندر اس میں بھی ریت کے آنے کی وجہ سے جو سلٹنگ کا جو عمل ہوتا ہے اس نے وہ راستے بند کر دیے چنانچہ لاری بندرگاہ ختم ہوئی اس کی جگہ ایک شاہ بندرگاہ دوسری بندرگاہ بنی تو ایک تو ساری اس کی اہمیت یہ ختم ہوئی پھر کدھوڑوں نے اور تالپروں نے چونکہ اس کو اپنا مرکز نہیں بنایا یہ اس کی وجہ سے اس کی سیاسی اہمیت ختم ہوئی اور اس کے بعد اس کی ثقافتی اہمیت بھی ختم ہوئی کہ جب حکومت کا مرکز نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کے یہاں آباد ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی پھر یہ ہوا کہ یہاں کا جو سندھ کا موسم ہے اور اس کی وجہ سے یہاں جو قدیم عمارتیں بھی بنی تھیں ان کے بھی اب نام و نشان تقریباً مٹ گئے پرانے ٹھڈے کی باتیں اب خواب ہوئیں بس جیسا کہ ڈاکٹر مبارک علی نے کہا کچھ عمارتیں بچی ہیں ان کا حال بھی اچھا نہیں اور انہیں بچانے کے لیے جتنے اور جیسے جتن ہونے چاہیے نہیں ہو رہے یہ عمارتیں اگر مٹ گئیں تو تاریخ کی سچی گواہیاں مٹ جائیں گی ڈاکٹر مبارک علی نے اس روز مجھ سے کہا تو وہ ایک ہمارا تاریخی ورثہ ہے اس لیے کہ ایک تو ہوتی ہے تحریری تاریخ اور ایک ہوتی ہے جو عمارتوں کی تاریخ ہوتی ہے اور عمارتیں جو تاریخ بیان کرتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ عمارتیں بیان کرتی ہیں وہ بہت زیادہ موثر ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں اور وہ دعوت نامہ اب اپنے اصل حال پر لوٹ آیا حرف تحریر اور عبارت نے پھر اپنی اصل صورت اختیار کر لی اور لفظوں کے آئینے میں مجھے آج کا ٹھٹا نظر آنے لگا آئیے اس شہر کے شہریوں سے ملیں عام لوگوں سے ملیں سڑک پر چلتے پھرتے انسانوں سے باتیں کریں میں اسمبلی کے رکن اور شہریوں کے نمائندے سے ملنے گیا تھا وہ خود کہیں گئے ہوئے تھے اور ہر روز کی طرح اس روز بھی بری طرح مصروف تھے میں ان کی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے طفیل احمد اقیلی صاحب سے باتیں کرنے لگا دیکھنے میں یہ دیوانے صحیح مگر پرکھنے میں بڑے فزانے ہیں وہ اپنے بارے میں بتانے لگے میں ٹھٹے میں رہتا ہوں اور میں صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار بھی تھا گزشتہ انتخابات میں اس سے پہلے میں پھر اکوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے امیدوار بھی ہوا تھا مجھے بعد میں سیکورٹی کونسل کے صدر نے خط بھیجا جس میں مجھے, مجھے, مجھے میرا شکریہ ادا کیا گیا اچھا تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے مسئلے حل کر سکتے ہیں ہاں میں ایم اے میں ہوں پولیٹیکل سائنس کے اندر اور میرے پاس ڈپلومہ بھی ہے انٹرنیشنل ریلیکشن کے اندر اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کے مسئلوں کی بات تو بعد میں ہوگی ٹھٹا شہر کے مسئلے کیا ہیں آپ کو علم ہے ٹھٹا کے شہر کے مسئلے جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں اور بہت ہی پرانے ہیں یہاں پر پہلا مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ڈرینیج کا ہے دو دو تین دن کے اندر شہر کے اندر وہ پانی کی نالیاں جو ہے وہ بہنے لگتی ہیں دوسرا مسئلہ کیا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے کہ یہاں کے نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ باوجود اس کی کہ ان کے والدین ان کی تعلیم پر بہت روپئے خرچ کر دیتے ہیں مگر جب وہ تعلیم مکمل کر دیتے ہیں تو ان کو نوکری نہیں ملتی ہے بے روزگاری کی وجہ سے نوجوانوں میں بے راہ روی تو نہیں پھیل بے, بے, بے روزگاری کی وجہ سے فقط ان میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے بلکہ یہ کہ وہ بھارتی فلمیں اور ننگی فلمیں دیکھتے ہیں یعنی وقت کو گزارنے کے لیے ٹھٹا کے شہریوں نے والدین نے کبھی سوچا کہ مل کر کچھ کریں اس کے لیے انہوں نے تو بہت کوشش کی کہ اس سلسلے میں کچھ کریں مگر وہ خود مجبور ہیں کیونکہ ان کی ان کی خود کی مالی حالت ایسی ہے جو وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اچھا ہم تو یہ جانتے ہیں جمہوریت میں جو رکن پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے آپ کو پورا اختیار ہے کہ جا کے اس کا گریبان پکڑیں اور اس سے کہیں کہ ہماری مشکلات ہیں ہم نے تمہیں چنا ہے ووٹ دیے ہیں اس مسئلے کو حل کرو آپ کیوں نہیں کرتے ایسے تو اس سلسلے میں اراکین اسمبلی جو ان کے پاس بار بار لوگ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے یہ مسائل ہیں ہمارے یہ بے چینیاں ہیں ہمارے یہ پریشانیاں ہیں لیکن یا تو وہ شہر سے ہی باہر ہوتے ہیں یا پھر وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ملاقات ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے پھر ان کے اپنے مسائل بھی ہیں جن کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کیا ان کے اپنے کیا مسائل ہوتے ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن پر کافی خرچہ ہوتا جا, ہو جاتا ہے اب ان کا پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا تو جو خرچہ ہو گیا وہ پیسہ واپس نکلے یہ تھے ٹھٹھا شہر کے طفیل احمد اکیلی ان کے بعد میں نے شہر کے تین باشندوں کو اکٹھا کیا ایک تھے ابراہیم عباسی جو باشعور سیاسی کارکن ہیں دوسرے تھے فاروق جو نوجوان طالب علم ہیں اور تیسرے تھے پیر محمد جو سڑک کے کنارے ریڑھا لگا کر دن بھر شربت فروخت کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھٹھا کا بڑا مسئلہ کیا ہے ابراہیم عباسی کھٹے میں ڈرینج کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت ہی خراب صورت اختیار کر گیا ہے شروع سے لے کے آج تک جو تاریخی لحاظ سے کنجسٹڈ عمارتیں ہیں پرانی عمارتیں ہیں جو کہ ہزاروں سالوں سے یہاں ہی موجود ہیں اب وہاں جو ہے وہ پلاٹنگ نہیں ہو سکتی منصوبہ بندی کے تحت وہ نہیں بنایا گیا ہے اس لیے اس بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ تو ریڑا لگاتے ہیں شربت فروخت کرتے ہیں کیا یہاں کی بند پڑی ہیں سے سارے دن گٹر چلتے ہیں سارے دن پانی ادھر چوریں موچڑے اتنا ظلم ہے بے بےحد اچھا چلیے اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں میرا خیال ہے دوسرا مسئلہ یہاں کا بے روزگاری کا ہے نوجوانوں کی بے روزگاری کا ہے آپ نوجوان ہیں طالب علم ہے آپ کیا محسوس کافی لوگ تعلیم تعلیم یافتہ ہیں ایجوکیٹیڈ ہیں اس کو نوکری نہیں ملتی ہے کیونکہ غریب ہے مگر یہاں سنتیں قائم ہوئی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا یہاں یا نہیں کیوں باہر بیرون لوگ آتے ہیں نا یہاں اس کی سپورٹ ہوتی ہیں سفارش ہوتی ہیں اسے نوکری مل جاتی ہے آرام سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ سرگرم کا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آج سے گیارہ سال پہلے جو اس ملک میں حکومت تھی اس نے معاشرتی طور پر بھی اور دوسرے لحاظ سے یہاں کے معاشرے کو اس طرح چلایا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسرے جو ہمارے صوبے ہیں ان کے لوگ آ کے رہتے ہیں تو اس میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے دوسرے صوبے کے لوگوں کو اگر وہیں پر ملازمت جو ہے نا وہ مہیا کی جائے تو وہ یہاں نہیں آئیں گے اس لیے یہاں کے لوگ جو ہیں شروع سے ٹھٹا کے خاص کر لوگ امن پسند اور انتہائی شریف لوگ جو ہے نا وہ ہیں ہم لوگ کے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اے زلے سے یا اپنی جگہ سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں باہر نہیں جاتے آپ تو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے شربت بیچتے ہیں ہر قسم کے لوگوں سے آپ ملتے ہوں گے کیا آپ کا خیال یہ صحیح ہے کہ ٹھٹا کے باشندے بہت شریف اور پرامن ہیں بالکل بالکل شریف ہے پرامن ہے کیا لو اینڈ آڈر سچویشن شہر میں آپ کا خیال ہے جرائم تشدد اس کی کیا صورتحال ہے آپ تو نوجوان ابھی تو ان کے اس کا رجحان بڑھ گیا ہے یوں یوں کہ آج کل کے جو بڑے وڈیڑھے ہیں وہ خود باندھتے ہیں جیل میں خود ڈالتے ہیں خود چھڑاتے ہیں تو اس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے مسئلہ یہ جو جرم کرتے ہیں اس کو حقیقت میں سزا نہیں ملتی ٹھٹا بےحد تاریخی شہر ہے اور اس کے تمام تاریخی آثار ابھی تک ہیں جدید شہر میرا خیال ہے اسے بن جانا چاہیے تھا لیکن قدامت یہاں بہت زیادہ ہے ڈرینیج ہی نہیں بلکہ پرانی عمارتیں ڈھہ رہی ہیں نئی عمارتیں نہیں بن رہی ہیں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اقتصادی طور پر آپ کا یہ شہر پسماندہ اور غریب پسماندہ ضرور ہے لیکن غریب نہیں ہے اصل میں یہ جو ہماری جو عمارتیں وغیرہ ہیں ان کی جو یہ بناوٹ ہے یہ تاریخی لحاظ سے ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری پہچان ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پہچان ہی ختم ہو جائے گی تو اگر منصوبے کے تحت پلاننگ کے تحت اس کو جو ہے وہ دوبارہ بسایا جائے اس میں جو ہے وہ ڈویلپمنٹ صحیح طریقے سے کی جائے تو پسماندہ ضروری ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ اتنا غربت نہیں ہے دوسرے اندرون سندھ کے مقابلے میں اتنی زیادہ غربت نہیں ہے یہاں آپ ٹھٹا کے کتنے پرانے باشند ہم تو ہے ادھر کے کیسا لگتا ہے آپ کو ٹھٹا ٹھٹا بہترین ہے درویشوں کا شہر ہے اصل شہر ہے پرانا شعر ہے ہمارا خاندان ہی ادھر رہتے ہیں پورے خاندان سے ادھر سے جب بھی ہمارے پاس میرے خیال میں اپنے جائیداد کی صنعتیں ہیں تو وہ جبھی گورنر دہلی میں رہتی تھی اسی ٹائم کی ہیں اسی ٹائم سے ادھر رہتے ہیں ہمارے شہر میں یہ ہے تو چورئی ہیرون چرس کھلا کھلا بکتا ہے بس ابھی ابھی ہم بیٹھا تھا گاڑی کے اوپر ایک بڈھی یا آئی بےچاری بالکل گریب ہے ابرام آباسی کو میں نے بولا دیکھو نے میں گئی فریاد لیا ان کا ابھی رو کے میرے گاڑی پہ آئی میں نے ابرام کو بولا کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے ہمارے حکومت میں ते चवे जिते